أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم اجتيه وانتهي وانا اسمع ان الذين كفروا ولن ولا اوله من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون ان دل ددینہ کافارو یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنی عنہم ولا اولادہم ہوں اللہ شعیٰ نہ کبھی ان کے اموال انہیں اللہ سے بچانے میں کچھ کام آئیں گے اور نہ ہی ان کی اولاد کا اسحاب النال اور یہی لوگ آگ والے ہیں ہم خالدون وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں عام طور پہ مصیبت اور پریشانی کے وقت بندے کو اس کی اولاد کام آتی ہے یا اس کا نال اس کے کام آتا ہے تو اللہ سبحانہ خانہ ہوا یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ کافروں کو مصیبت کے وقت آخرت میں نہ ان کے مال کام آئیں گے نہ ان کی اولاد کام آئے گی اس سے پہلے اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے متقی مومن لوگوں کے نیک اعمال کا تذکرہ کیا کہ ان کی ادنا سے ادنا نیکی بھی ضائع نہیں کی جائے گی فارو کوئی بھی نیکی ہلکی سے ہلکی ادنا سے ادنا چھوٹی سے چھوٹی وہ بھی ان کی ضائع نہیں ہوگی بلکہ اس کا پورا پورا بدلہ انہیں ملے گا اور اس آئٹ میں کافروں کی نیکیاں کافروں کے اچھے اعمال جو انہوں نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا مثلا رفاہی کاموں میں یا صدقہ خیرات کیا اللہ صفا تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کو ان کی ان نیکیوں کا کوئی اجر نہیں ملے گا یہ سارے کے سارے ان کے اعمال حبت ہو جائیں گے ضائع ہو جائیں گے آخرت میں بے فائدہ اور ضائع ہونے کے اعتبار سے اللہ سخانہ و تعالی نے ان کے مالوں کو مثال دی ہے ایک کھیتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ماسال و مای الفقون کی ہادی حیات دنیا جو چیز جو کچھ وہ اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں ان اس کی مثال کا ماسالی ری ان اس ہوا کی طرح ہے فی سر جس میں سخت سردی ہے یعنی سخت قسم کی ٹھنڈی ہوا باد سر سر ایسی شدید ٹھنڈی ہوا کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کھیتی جل جائے جو نازک پودے ہوتے ہیں یہ شدید سردی کی وجہ سے بھی جل جاتے ہیں فرمایا, ان کے اس مالوں کی مثال جو اپنی اس دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں مثال اس کی کیا ہے کاما سالی حاصل ایک ہوا کی طرح جس میں انتہائی ٹھنڈک ہے سخت سردی ہے ہر سا مل کی کھیتی پر چلی ایسی قوم کی کھیتی کو وہ ہوا پہنچی ظالام انفسا جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا اہلکت ہو تو ہوا نے اس کھیتی کو ہلاک کر دیا تہس نہس کر کے رکھ دیا اس کو برباد کر دیا وہ ماں ظالامہ اور ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا وا کا انفوسا ہوں اور لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں اللہ نے مثال دی ہے کھیتی کی طرح کہ کھیتی ظاہری طور پر وہ بڑی سرسبز و شاداب نظر آتی ہے لیکن اچانک بگولا آتا ہے ٹھنڈی ہوا آتی ہے وہ کھیتی جل کر راک ہو جاتی ہے یا ویسے ہی سردی سے مرجھا جاتی ہے جل جاتی ہے آخر میں ان کے کسی کام نہیں آتی فصل اگاتا ہے لیکن جب فصل کی کٹائی کا وقت آتا ہے فصل کاٹنے سے پہلے پہلے فصل تباہ ہو جاتی ہے یہ مثال ہے ان لوگوں کے نالوں کی جو کافر ہیں کافر لوگ اپنے نالوں کو نیکی کے کاموں میں صدقہ خیرات میں رفاہی کاموں میں انسانیت کی خدمت میں وغیرہ وغیرہ جس بھی اچھے کام میں خرچ کرتے ہیں ان کے ان مالوں سے آخرت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا ہاں دنیاوی طور پر دنیا میں ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل ہو جائے گا آخرت میں ان کے اعمال ان کے کفر کی وجہ سے اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو جائے گا اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ فرماتے ہیں ازب تم تو یہ بات ہی تم, تم دنیا, دنیا میں تم نے اپنی نیکیوں کا بدلہ لے لیا ہے فائدہ اٹھا لیا ہے اب آخرت میں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے تو کافروں کو دنیا میں ہی ان کے نیک اعمال کا کچھ نہ کچھ سلا اور بدلہ مل جائے گا جتنی انہوں نے نیتی کی اور جتنی بھلائی اور اچھے کام کیے اس کا بدلا دنیا میں ہی ان کو اللہ تعالیٰ دے دے گا کیونکہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ مقبینوں کے لیے ان کے آمال کا بدلا اللہ نے آخرت میں سداخ کر رکھا ہے اور کافروں کو ان کے آمال کا بدلا اللہ دنیا میں ہی پورا پورا چکا ہے ظلم کسی جان پر نہیں اور قیامت کے دن کو کہا جائے گا تم نے اپنے جو نیک باز تھے ان کا سلا اور بدلہ دنیا میں ہی لے لیا تو کافروں کی دنیا بھی ایس عشرت کو دیکھ کر کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کافر کو ملے حور و قصور اور مومن کے لیے فقط وعدہ وادہ مومن کو کا وعدہ دیا ہوا ہے اور کاخروں کو دنیا میں ہی گھوریں مل رہی ہیں اور قصور محلات کے مالک اس سے وہ پریشان ہو جاتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دنیا میں مل رہا ہے تمہارے لیے اللہ نے یہ سارا کچھ آخرت میں ذہیرہ کر لیا تو آخرت میں ان کو کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ ماض ہوا یعنی ان کے اعمال جو ضائع اور برباد ہوئے یہ اس وجہ سے نہیں کہ اللہ نے ان پر ظلم کیا بلکہ یہ اپنے آپ پر خود ظلم کر رہے ہیں ان کے اپنے ظلم کا نتیجہ ہے کہ ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے نہ تو اللہ اور اس کے رسول کی کتابوں کی تصدیق کی نہ ہی خالص اللہ کے لیے اعمال کیے بلکہ دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے اعمال کاری کے لیے لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ کافر لوگ خرچ کرتے ہیں یا دنیاوی منفی حت کے حصول کے لیے یہ خرچ کرتے ہیں یا بھلائی کے کام کرتے ہیں تو یہ ان کا ظلم ہے ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان کے اعمال برباد ہوئے یا لا تَتَّخِذُ لا تتخذو من دونکم کم خبالا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو لا تخدو بتانا من مندونی کم اپنے سوا کسی کو گلی دوست نہ بناؤ لا الم خبالا وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کمی نہیں کرتے تمہیں رسوا کرنے میں نقصان پہنچانے میں وہ کمی نہیں چھوڑتے ودوما تم وہ تمہارا تکلیف میں پڑھنا مشقت میں پڑنا چاہتے ہیں یعنی ان کی خواہش ہے کہ تم مصیبت میں پڑ ہر ایسی چیز کو وہ پسند کرتے ہیں جس سے تمہیں مصیبت ہوا نفواہی بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چی شدید دشمنی ان کا بغض ان کے منہوں سے ظاہر ہو چکا ہے وہ ماں توفی سدور اکبر اور جو ان کے سینے چھپا رہے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے بَيَّنَّا الْآيَاتِ تحقیق ہم نے تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کر دی ہیں ان کو اگر تم سمجھتے ہو عقل رکھتے ہو کہتے ہیں کوشیدہ چیز کو جس کو بندہ چھپا لے کوشیدہ جو کپڑا جسم کے اوپر پہنا جائے اور اس کے اوپر دوسرا کپڑا ہو جس طرح بنیان وغیرہ اس کو بھی بتانا کہتے ہیں کیونکہ یہ چھپ جاتا ہے جسم کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے یہاں بتانا سے مراد ہے دلی دوستی ایسی دوستی اور جرانہ جو دل تک پہنچا ہوا ہو اس قسم کے تعلقات کافروں سے قائم کرنا اللہ تعالیٰ نے لَا بِطَانَةً مِن دو ایمان والو اپنے سوا کسی اور سے دلی دوستی نہ لگاؤ دلی دوستیاں ایمان والوں سے ہی ہونی چاہیے پیچھے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے فرمایا تھا ایمانکم کافرین آیت نمبر سو میں کہ اے اہ ایمان اگر تم ان کی اطاعت کرو گے جن کو کتاب دی گئی ان میں سے ایک فریق کی اگر تم مانو گے تو وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر کافر بنا دیں گے تو اس کا تعلق اسی حکم کے ساتھ ہے ان کے ساتھ اس قسم پہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں تمہیں نقصان پہنچائیں لائے سب خبالا وہ تمہیں رسوا کرنے میں تمہیں برباد کرنے میں کوئی کثر نہیں چھوڑتے تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے اپنی طرف سے پوری ان کی کوشش ہوتی ہے تمہیں نقصان پہنچانے کی ابن ابی حاتم نے حسن سند کے ساتھ عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہتے ہیں کہ اہل ایمان میں سے کچھ لوگوں کے یہود و نصارہ کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ کچھ تعلقات تھے میل جول تھا کیونکہ جو اسلام سے پہلے وہ ان کے علیب تھے تو اسلام کے بعد بھی ان کے ساتھ ویسا ہی تعلق ان کا قائم رہا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی کہ انہیں اپنے اندرونی رازوں میں راز دان نہ بناؤ دلی دوستی لگانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دی کیونکہ دلی دوستی اگر لگا لی جائے تو پھر رات افشاہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے رات افشاہ ہو جائے گا پھیل جائے گا تو کام خراب فتنے کا شدید خطرہ ہوتا ہے اسی طرح ابن ابی حاتم نے ہی اپنی تفسیر میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ نکل کیا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ اہل ہی میں ایک نوجوان بڑا بہترین کاتب ہے آپ اسے اپنا سیکٹری رکھ لیں اہل کتاب یہودی کاتب بڑا زبردست ہے اسے اپنا سیکٹری رکھنے چلو وہ کتابت وغیرہ کیا کرے جو آپ فرمان جاری کریں لکھ دیا کریں کہنے لگے پھر تو میں مومنوں کے سوا بتانت رکھنے والا بن جاؤں گا اللہ نے تو فرمایا اللہ تو بتانت نے کو نہیں قبول کیا اس کو اسی طرح سیدنا ابو غصہ اشعری رضی اللہ تعالی وہ کہتے ہیں میں نے عمر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ میرے پاس ایک نصرانی کاتےب ہے انہوں نے اپنا لا کے حساب کتاب چیک کروایا تھا بڑا اچھا موقع بنا ہوا ہے تو بتایا کہ یہ ایک نسرانی ہے جس کو میں نے کاتے پہ رکھا ہے تو فرمانے لگے اللہ کی قسم تمہیں اللہ کی مار پڑے تو نے یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو زلیل کیا ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں ذریع کیا ہے تو تم انہیں عزت کیوں دیتے ہو یا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا یا اپنا دوست نہ بناؤ یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں کہنے لگے میں نے تو ثابت سے جو بھی ہے جیسا بھی ہے ہمارا کام کر دیتا ہے ہمیں غرض صرف اور صرف اس کی کتابت سے ہے تو فرمانے لگے جب اللہ نے ان کو رسوا کیا ہے تو میں ان کی تقریب نہیں کر سکتا جب اللہ نے انہیں ذلیل کیا ہے تو میں انہیں عزت نہیں دے سکتا جب اللہ تعالی نے ان کو دور کیا ہے تو میں ان کو قریب نہیں کر سکتا یہی ویت امام بےحتی نے سنن کبرا میں نکل دی یعنی اس قدر محتاط ہوتے تھے اور من دون سے مومنوں کے سوا سارے لوگ ہیں کافر ہوں مشرق ہوں یہودی ہوں عیسائی ہوں یہ سارے من دون کے اندر داخل ہیں منافقین بھی اس میں شامل ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کا ہمارے مسلم حکمرانوں نے کلیدی عہدوں پر غیر مسلموں کو خواہش کیا بہت سے غیر مسلم ان کے سیکٹری ہیں اور ان کے تمام اہم رازوں سے آگاہ ہیں چاہے وہ غیر مسلم قادیانی ہو چاہے یہودی ہو, ہو چاہے عیسائی ہو چاہے ہندو ہو اور اس کا نتیجہ وہ آپ کے سامنے ہے مسلمانوں کو ہر طرف سے مار پڑنے آپ کے جو اہم راز ہیں وہ ان تک پہنچ جاتے ہیں وہ پہلے خبردار ہو جاتے ہیں منصوبہ بندی کر لیتے ہیں لاجا المقبالہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں رسوا کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے مطلب یہ تمہارے شدید ترین دشمن ہیں لہذا اپنے شدید ترین دشمنوں سے دوستی یہ تو زیب نہیں دیتی لاجا الو نقم قبالہ ودوما وہ تمہیں مشقت میں ڈالنا چاہتے ہیں ان کا بغض ان کی شدید دشمنی ان کے منہ سے ظاہر ہے اور جو کچھ ان کے دلوں کے اندر ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے ابھی دلوں میں ان کے ایسی باتیں ہیں جس کو زبان پر نہیں ڈالتے وہ اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہیں لہذا ان سے بچ جاؤ اور ان سے دلی دوستی نہ لگاؤ یہ تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں ہو سکتے قَدْ بَيَّنَّا نال آیا تھی ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو سمجھ رکھتے ہو ہاں انتم اولا خبردار پھر تم وہی ہو تو کہ تم ان سے محبت رکھتے ہو بلاب بونا حالانکہ وہ تم سے محبت نہیں رکھتے وہ تو مینو نبل اور تم سب کتابوں پر ایمان رکھتے ہو وہ ادا لکو کم کالو اور جب وہ تم کو ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے وہ ادا اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں علیکم من الغید تو وہ غصے کی وجہ سے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں کل کہہ دیجیے منہ تو اپنے غصے میں ہی مر جاؤ اندا یقیناً اللہ تعالی سینوں والی چیزوں کو خوب جاننے والا ہے یعنی تم تو سب آسمانی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور یہ اپنی کتاب کے سوا کسی اور کتاب کو ماننے کے لیے تیار نہیں پھر بھی بجائے اس کے کہ تم ان سے نفرت کرو تم ان سے محبت کرتے ہو دوستی کرتے ہو اور وہ بجائے دوستی کرنے کے تم سے دشمنی رکھتے ہیں تو جب تمہارے سامنے ہوتے ہیں تو پھر یہ ایمان کا اقدار کر لیتے ہیں لیکن جب تنہائی میں ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں آپس میں مل بیٹھتے ہیں پھر تمہارے اوپر اپنے غیر و غذب کا اظہار کرتے ہیں انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں ان تم سس تم اگر تم کو کوئی بھلائی پہنچے تو وہ ان کو بری لگتی ہے وہ ان تو صب بِهَا سیاحت یفراہو بھی ہا اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں وہ ان تصویروں لا یا کم کئی اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو تم کو ان کا مکر ان کی خفیہ تدبیریں کچھ بھی نقصان نہیں دیں گی انایہ ڈرونا محیط یقیناً جو وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو گھیرنے والا ہے اس کا خطا کرنے والا ہے اس آیت میں مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ دشمنوں کے مکرو فریب اور ان کی چالوں سے محفوظ رکھنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ تم صبر و استقلال اور تقوی سے کام لو یہ اصول اگر تم اپنا لوگ گے تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے منافق اکثر یہودی تھے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں میں داخل ہونے والے کافر وہ اکثر یہود ہی تھے اس لیے منافقین کے ساتھ یہود کا ذکر اللہ سخانہ تعالی فرماتے ہیں اور آگے اگلی آیات میں غذبۂ اخت کی بات ذکر کی ہیں کیونکہ اس میں بھی مسلمانوں نے بعض کافروں کا کہنا مان لیا اور لڑائی سے پھر چلے تھے اور منافقوں نے اپنے نفاق کی باتیں ظاہر کی تھی تو مسلمانوں کو یہ تنوی ہے کافروں کی چالوں سے بچیں کافروں کے ساتھ دری دوستیاں نہ لگائیں ان کی باتیں نہ مانیں ان کی اتباع نہ کریں یہ تمہارے دشمن ہیں دوست کبھی نہیں ہو سکتے اللہ نے انہیں ذریع کیا ہے انہیں ذریع رہنے دیں انہیں عزت دینے کی کوشش نہ کریں اور ان کی طرف سے جو عزیتیں اور مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اس پر صبر کریں استقامت اختیار کریں اور اللہ کا تقوی اختیار کریں اللہ سے بہتے رہیں تو ان کی تدبیریں اور ان کی چالیں تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں دے سکتی شرولہ پھر کا بات